اسلام کا نظریہ یہ ہے ان بچوں کے لیے سلائی کہانی اور بہت کچھ محمد کرو گا قریب رہا ہے بلندی بے اب نا رہا ہے ڈبلو الحمد لله رحبا والصلاة والسلام على من لا نبج بعدا عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أجه الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون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 وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ بکو دن لِلْكَافِرِينَ صدق اللہ اس سے قبل اللہ نے تین گروہوں کا ذکر فرمایا چار آیات میں اہل ایمان کا ذکر اور الکتاب کا ذکر دو ایتوں میں اہل کفر کا ذکر اور تیرہ آیات میں منافقین کا ذکر اور اب کی آیت نمبر 21 کا آغاز ہو رہا ہے تو اللہ فرماتے ہیں یا ایو الناس اے لوگو عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے لعلکم تتقون امید ہے کہ تم متقی بن جاؤ گے تین گروہوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے سارے انسانوں سے خطاب فرمایا اس لیے کہ قرآن کا مخاطب کوئی خاص گروہ نہیں کوئی خاص نسل نہیں کوئی خاص قوم نہیں کسی مخصوص علاقے کے اور زمانے کے لوگ نہیں بلکہ قرآن کا مخاطب سارا عالم ہے سارا جہان سارے انسان مشرق کے بھی اور مغرب کے بھی پہلی صدی ہجری کے بھی اور اس دنیا کے آخری صدی میں آنے والے انسان بھی سارے اس کے مخاطب تو فرمایا کہ یا یو الناس اے لوگو اربدو رب کم الذی عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا جب اللہ فرماتے ہیں کہ عبادت کرو تو عبادت کا پہلا درجہ توحید ہے اپنے رب کو ایک مانو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ ویسے لغت کے اندر انتہا درجے کا خو اور انتہا درجے کی ذلت کے اظہار کو عبادت کہا جاتا ہے اور انتہا درجے کا خضو اور انتہائی درجے کی ذلت یہ سوائے اللہ کے اور کسی کے سامنے نہیں کی جا سکتی اس لیے عبادت کا مستحق صرف اللہ اور عبادت کا پہلا درجہ میں نے عرض کیا کہ توحید توحید پر ایمان اللہ اپنی ذات میں بھی ایک اور اللہ اپنی صفات میں بھی ایک پیدا کرنے والا بھی وہی مارنے والا بھی وہی رزت بھی اسی کے ہاتھ میں عزت بھی اسی کے ہاتھ میں ذلت بھی اسی کے ہاتھ میں صحت بھی اسی کے ہاتھ میں بیماری بیماری بھی اسی کے ہاتھ میں ظاہر بھی اسی کے ہاتھ میں اور باطن بھی اسی کے ہاتھ میں فقیروں پر بھی اسی کا حکم چلتا ہے اور امیروں پر بھی اسی کا حکم چلتا ہے گناہ گار بھی اسی سے مانگتے ہیں اور نیک سالے عابد زاہد صحابی ولی کتب عبدال نبی یہاں تک کہ نبیوں کا سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اسی سے مانگتا ہے تو فرمایا کہ اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے ہم سے پہلے کون تھے ہم پندرہویں صدی کے ہیں تو چودھویں صدی کے انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا چودھویں صدی کے جب قرآن پڑھتے تھے تو وہ کہتے کہ تیرہویں صدی کے انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا بلکہ یوں کہ ہم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلاۃ السلام تک سارے انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا تو ایک سیدھا سا مطلب تو یہ ہے کہ تمہیں بھی اس نے پیدا کیا اور تم سے لے کر آدم علیہ السلام تک جتنے انسان گزرے ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا تورات وغیرہ میں یہ مذکور ہے کہ اس زمین پر انسان سے پہلے کوئی دوسری مخلوق بستی تھی اگر بالفرض تورات کی یہ بات حقائق کے مطابق ہو اور ثابت ہو جائے تو بھی قرآن میں اس کا گویا کہ تذکرہ موجود کہ اے لوگ تم اس رب کی عبادت کرو جس نے اے انسانوں تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے جو مخلوق اس زمین پر رہتی تھی ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا جب تم ایسا کرو گے تو کیا ہوگا لعلکم تتقون امید ہے کہ تم متقی بن جاؤ گے پہلے گروہ میں شامل ہو جاؤ گے تین گروہوں کا ذکر کیا پہلا گروہ متقین کہ خدل حدل المتقین تو جب تم اس کی عبادت کرو گے تو متقین کے گروہ میں شامل ہو جاؤ گے تقوے کے تین مرتبے ہیں تقوے کا پہلا مرتبہ شرک سے بچنا توحید پر ایمان لانا اور تقوے کا دوسرا مرتبہ گناہوں سے بچنا اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور تقوی کا تیسرا اور انتہائی مرتبہ یہ ہے کہ دل اور دماغ پر بس اللہ ہی اللہ چھا جائے ہر وقت اس بات کا استحضار رہے کہ وہ سننے والا ہے وہ دیکھنے والا ہے وہ خبر رکھنے والا ہے وہ جاننے والا ہے جہاں ہم دو ہوتے ہیں تیسرا وہ ہوتا ہے جہاں ہم تین ہوتے ہیں چوتھا وہ ہوتا ہے جہاں, جہاں ہم ہوتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ تو اس بات کے یقین آ جائے قلب اور دماغ پر یہ بات چھا جائے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ میری ہر بات کو سنتا ہے اللہ میرے ہر ارادے کو ہر خیال کو ہر منصوبے کو ہر پروگرام کو جانتا ہے تو یہ تقوی کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے تو فرمایا کہ اگر تم ای بات کرو گے تو امید ہے تمہیں امید رکھنی چاہیے دیکھیے جو امید ہوتی ہے اس میں شک کا پہلو بھی ہوتا ہے یقین اور چیز ہے امید اور چیز ہے میں ایک چیز کی امید رکھتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے ہو سکتا ہے وہ چیز مجھے حاصل ہو جائے ہو سکتا ہے وہ چیز مجھے حاصل نہ ہو امید کے اندر یقین نہیں ہوتا شک کا تھوڑا سا پہلو اس میں ہوتا ہے تو اللہ کے ہاں تو ہر چیز یقینی ہی یقینی ہے کوئی چیز شک والی نہیں لہٰذا جب اللہ فرماتے ہیں لا اللہ کم تک تاکہ تم متقی بن جاؤ تو مقصد یہ کہ اے انسانوں تم امید رکھو کہ تم متقی بن جاؤ گے یہ امید انسانوں کے اعتبار سے ہے اللہ کے اعتبار سے نہیں اس لیے کہ اللہ کے ہاتھ جو کچھ ہے وہ یقین ہی یقین ہے کوئی چیز شک والی وہاں نہیں ہے اللذی جعل الارض فراشا وہ اللہ وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا کہا جاتا ہے کہ زمین گول ہے اور زمین اپنے محور پر اور سورج کے چاروں طرف بڑی تیزی سے گھوم رہی ہے لیکن اس گول زمین کو اور تیزی سے حرکت کرنے والی زمین کو اللہ نے ہمارے لیے فرش بنا دیا اگر یہ گیس کی شکل میں ہوتی اگر یہ مائے کی شکل میں ہوتی تو اس پر چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سڑکیں بنانا مکان بنانا زندگی گزارنا محال ہو جاتا لیکن اللہ نے زمین کو فرش بنایا ایسا فرش جس پر انسان بڑے سکون سے اور راحت سے اپنی ساری ضروریات پوری کرتا ہے اور زمین پر عمارتیں اور پلازے کھڑے کرتا ہے اور اپنے منصوبوں کی تکمیل کرتا ہے پھر اس فرش میں اللہ نے انسان کی زندگی کی ساری ضروریات مہیا فرما دی پانی بھی ہے ہوا بھی ہے جن جن چیزوں کی زندگی گزارنے کے لیے ضرورت اللہ نے وہ چیزیں اس فرش پر انسان کے لیے مہیا فرمائی تو وہ اللہ جس نے تمہاری زمین کو فرش بنایا بسما ابنا آ اور آسمان کو چھت بنایا عربی زبان میں ہر وہ چیز جو نیچے ہے اس کو ارض کہتے ہیں اور جو کچھ اوپر ہے اس کو سما کہتے ہیں کلا اللہ کا سما تمہارے پر اوپر جو کچھ ہے وہ آسمان ہے اللہ نے آسمان کو چھت بنایا اگر یہ آسمان کی چھت نہ ہوتی تو سورج اور دوسرے سیاروں سے آنے والی خوفناک قسم کی لہریں سب کچھ جلا کر رکھ دیتی لیکن اللہ نے آسمان کو انسان کے لیے ایک محفوظ چھت بنا دیا کہ یہ زہریلی لہریں انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اور یہاں ایک اور پہلو پر بھی توجہ دیجیے گا دنیا میں ایسی قومیں گزری بڑی متمدن بڑی بظاہر مہذب اور تعلیم یافتہ جنہوں نے آسمان کو خدا مانا کلدانیوں نے رومیوں نے ایرانیوں نے یونانیوں نے آسمان کو خدا بنایا لیکن اللہ کہتے ہیں نہیں یہ زمین یہ آسمان یہ خدا نہیں بلکہ خدا نے اے انسان ان کو تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے یاد رکھیں کہ سائنس کا دروازہ کھولنے والی کتاب یہ قرآن ہے سائنس کیا ہے موجودات پر تحقیقات آسمان پر زمین پر پانی پر آگ پر ہوا پر پتھروں پر نباتات پر یہ تحقیق کا نام سائنس ہے انسان تو قرآن سے پہلے ان چیزوں سے ڈرتا تھا سورج سے ڈرتا تھا چاند سے ڈرتا تھا آسمان سے ڈرتا تھا ہر روب دار چیز سے ڈرتا تھا اور ہر فائدہ دینے والی چیز کو خدا سمجھتا تھا لہذا ایسی چیزوں کو روندنے کا ان کے اوپر چڑھنے کا انہیں مسخر کرنے کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا تھا یہ قرآن تھا جس نے انسان کے دل سے مخلوق کا خوف ختم کیا اور فرمایا کہ ان چیزوں کو اللہ نے تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے پیدا کیا ہے مسما ابینا آ وہ انسما اما آ اور اللہ نے آسمان سے بارش برسائی اللہ نے آسمان سے بارش برسائی وہی اللہ ہے جو پانی سے بخارات کو اٹھاتے ہے ان بخارات کو بادلوں میں تبدیل کرتا ہے آبی بخارات کو ٹھنڈا کر کے ان کو کترے بناتے ہے اور پھر حکم دیتے ہے بادلوں کو تو جہاں چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے برسا دیتا ہے وہ انضل منسما اما و اخراجی منسمار پھر اس کے ذریعے مختلف قسم کے پھل پیدا کر کے تمہارے لیے اس نے رزق کا انتظام کر دیا غلہ اسی نے پیدا کیا گندم اسی نے پیدا کی مختلف قسم کی نباتات سبزیاں پھل اور پھول یہ اللہ نے پیدا کیے یہ سارے کام کرنے والا اکیلا اللہ دوسری قوموں نے یوں تصور کیا کہ زراعت کا دیوتا الگ زندگی کا دیوتا الگ موت کا دیوتا الگ روشنی کا دیوتا الگ اندھیرے کا دیوتا الگ بیماری کا دیوتا الگ صحت کا دیوتا الگ لیکن قرآن نے کہا نہیں سارے کام کرنے والا ایک اللہ ہے اس پر بھی بعض لوگوں کو تعجب ہوا اس لیے انہوں نے کہا واحدہ انہ ل کیا اس نبی نے کئی معبودوں کو ایک معبود بنا دیا یہ تو بڑی عجیب بات ہے ہم تو کہتے تھے کہ مختلف کاموں کے لیے مختلف دیوتا اور مختلف بت اور یہ نبی کہتے ہیں نہیں سارے کاموں کے لیے ایک اللہ اور ایک مالک وہی سب کچھ کر رہے تو اس پر ان کو بڑا تعجب ہوا تو قرآن نے یہ تصور دیا کہ یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے اور اکیلا ہے ان کاموں میں اس کا کوئی شریک اور کوئی ساجی کوئی رفیق اور کوئی مشیر نہیں فلا تج اندادا پس تم اللہ کے لیے دوسروں کو مقابل نہ بناؤ وہ انتم تعلمون اور تم جانتے ہو جانتے ہو اگرچہ مانتے نہیں کہ تمہارے بت کچھ نہیں کر سکتے نہ کسی کو پیدا کر سکتے ہیں نہ رزق دے سکتے ہیں نہ بارش برسا سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں نہ دے سکتے ہیں مانتے نہیں لیکن جانتے ہو تو اللہ کے لیے ند نہ بناؤ کسی کو مقابل اور شریک نہ بناؤ انداز ند کی جمع عربی زبان میں مثل کو مشابے کو بھی ند کہتے ہیں اور مقابل کو بھی ند کہتے ہیں تو سرمایہ کہ اللہ کا کوئی مثل نہ بناؤ کوئی شبی نہ بناؤ کوئی مقابل نہ بناؤ قرآن شرک کی تردید کی لیکن بسا اوقات انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے بہت کم لوگ ہیں جو کامل موحد ثابت ہوتے ہیں خود اللہ نے فرمایا اکثر ان میں سے اکثر جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو اس طرح ایمان لاتے ہیں کہ ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے رہتے ہیں ایمان بھی رکھتے ہیں اللہ پر اور شرک بھی کرتے ہیں اور میں اپنا مشاہدہ اور تجربہ یہ بتاتا ہوں اللہ نہ کرے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں لیکن میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھے ہے جو خالص محدود ہونے کے دعوے کرتے ہیں لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں شرک کا ارتکاب کرتے ہیں معاہد وہ ہے جو عبادت کرے تو ایک اللہ کی اطاعت کرے تو ایک اللہ کی قیام ایک اللہ کے لیے رکو ایک اللہ کے لیے سجدہ ایک اللہ کے لیے غیر مشروط اطاعت اور محبت ایک اللہ کے لیے امیدیں صرف ایک اللہ سے اور ڈر صرف ایک اللہ کا دعائیں صرف ایک اللہ سے اور تمنایں اور آرزویں صرف ایک اللہ کے ساتھ قائم رکھے اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ شرک اتنا پوشیدہ ہے جیسے اندھیری رات میں سیاہ پتھر پر چونٹی چلتی ہے. یہ جو چوٹی کا چلنا ہے کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی تو بس دیکھنے والے کو نظر ہی نہیں آئے گا اور اس پر پتھر پر اس کے قدموں کا کوئی نشان بھی نہیں ہوگا اور اس کے قدموں سے کوئی آواز بھی پیدا نہیں ہوگی لیکن ہے یوں ہی بعض اوقات شرک بڑے مخفی انداز میں انسان کے دل میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے تو اللہ کہتے ہیں فلاط اللہ اللہ کے لیے دوسروں کو مقابل اور شبی اور مثل نہ بناؤ اور تم جانتے ہو ان کن تم فیری بمانا اللہ ابدینہ توحید کے بعد قرآن کی صداقت اور نبی کی صداقت کا بیان فرمایا کہ وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ اگر تم شک میں ہو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی فَأْتُو بِسُورَةٍ مِّن مِّسْلِ تو لے آؤ ایک صورت جو اس کے ہم پلہ ہو وَدْعُو شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللہ اور بلالو اپنے ہمیتیوں کو اللہ کے سیوہ ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو اگر تمہیں میرے نبی کی صداقت میں اور قرآن کی صداقت میں شک ہے تو پھر اس قرآن جیسی ایک صورت لے آؤ اور یہ چیلنج ایک فرد کو نہیں بلکہ ساروں کو ہے سارے منکروں کو تم سارے شاعروں کو اکٹھا کر لو ادیبوں کو فصیحوں کو بلیغوں کو نثر نگاروں کو اہل قلم کو اہل زبان کو اور پھر قرآن جیسی ایک صورت بنا کر دکھا دو تو تمہارے دعوے کی سچائی کو تسلیم کر لیا جائے گا یہ چیلنج قرآن نے دیا آج سے چودہ سو سال پہلے لیکن یہ چیلنج آج بھی موجود ہے اور یہ چیلنج قیامت تک ہے اس لیے کہ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے یوں تو اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کے حصے اور مادی معجزات بھی عطا فرمائے میراج کا سفر یہ آپ کا ایک معجزہ ہے درختوں نے آپ کو سلام کیا پتھروں نے سلام کیا یہ آپ کا معجزہ آپ نے خشک چشمے میں اپنی انگلیاں ڈبو دیں تو پانی کے چشمے جاری ہو گئے یہ آپ کا معجزہ بعض اوقات بیماروں کو آپ کے ہاتھ پھیرنے سے شفا مل گئی یہ آپ کا معجزہ غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آشوب چشم کی بیماری میں مبتلا حضور نے اپنا لب بہن ڈالا تو آنکھیں ایسی ہو گئیں گویا کہ دکھی ہی نہیں تھیں یہ حضور کا موجزہ غزوہ خندق کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے حضرت جابر کی اہلیہ نے بکری کا بچہ ذبح کیا تھوڑے سے دو تھے پیس لیے چند روٹیاں بنا لی اور اپنے شوہر سے کہا جاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لے آؤ اور تاکید کی کہ دیکھو حضور کے کان میں کہنا کہ یا رسول اللہ تھوڑا سا کھانے کا انتظام ہے آپ تشریف لے لے آئیے قربان جاؤں میں اپنے آقا کی محبت پر وفا پر ایثار پر احسان پر اخلاق پر حضور یہ کیسے گوارا کر لیتے کہ میرے صحابہ بھوکے ہوں اور میں اکیلا جا کر پیٹ بھر لوں حضور نے اعلان فرما دیا اے میرے صحابہ جابر نے دعوت کی ہے چلو سارے کے سارے کھانے کے لیے اب دعوت چند افراد کی اور آ رہے لشکر حضرت جابر کی اہلیہ نے دیکھا تو سر پیٹ لیا اور اپنے شوہر کو ملامت کرنا شروع کر دی میں نے کہا تھا کان میں کہنا اور حضور کو بلانا اور چند ساتھیوں کو تم نے اتنے بڑے لشکر کو بلا لیا فرمانے لگے کہ میں نے نہیں بلایا حضور نے دعوت دی ہے جب حضور خود زبان ہے تو اب حضور جانے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے فرما دیا ہنڈیا کو نہ اتارا جائے جب تک میں نہ آ جاؤں اور روٹیوں کو اس وقت تک تقسیم نہ کیا جائے جب تک کہ میں تقسیم نہ کروں آپ نے سنا ہوگا اسی خندک کے موقع پر با صاحبہ نے ارض کیا تھا یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے بہت بری حالت ہو گئی کمر سیدھی نہیں ہوتی اور کام بڑا مشکل سردیوں کے دن اور پتھریلی زمین کی کھدائی کمر سیدھی کرنے کے لیے یا رسول اللہ ہم نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے ہیں کہا جاتا ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم بھوکے ہو تو شیر ہو کر میں نے بھی نہیں کھایا تم نے ایک پتھر باندھ رکھا میں نے دو پتھر باندھ رکھے ہیں بھوک کا یہ عالم لیکن اس کے باوجود ایسا نہیں ہوا کہ حضور دسترخوان پر بیٹھے ہوں حضور تو ہنڈیا پر بیٹھ گئے تقسیم کرنے کے لیے کہ پہلے تم کھاؤ پھر میں کھاؤں گا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے سالن اور روٹی تقسیم کرنی شروع کر دی حضرت جابر فرماتے ہیں سارے صحابہ نے کھا لیا اور ہم نے کھانا دیکھا تو مجھے تو یوں لگ رہا تھا جیسے پہلے سے بھی زیادہ ہے اور آخر میں حضور نے کھایا تو کھانے میں یہ برکت پیدا ہو گئی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجا ہجرت فرما کر حضور مدینہ تشریف لائے حضرت انس کی والدہ نو ملود بچے کو کپڑے میں لپیٹے ہوئے حضور کی خدمت میں آئی یا رسول اللہ اس کے لیے دعا کر دی دیئے حضور نے دعا کی اللہ اس کے مال اور اولاد میں برکت عطا فرمائے وہ دس سال کے ہوئے تو حضرت انس کی والدہ نے خدمت کے لیے وقف کر دیا حضرت انس فرماتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت دیکھتا ہوں کہ آج میری زندگی میں میرے سو بیٹے اور پوتے ہیں لوگوں کا باغ سال میں ایک دفعہ پھل دیتے ہیں اور میرا باغ سال میں دو دفعہ پھل دیتا ہے یہ دعا میں یہ تاثیر یہ حضور کا موجزہ حضرت بحرا حاضر ہوئے رسول اللہ آج تو والدہ نے حد کر دی میرا دل دکھا دیا آپ کو برا بھلا کہہ رہی تھی اللہ کرسول اس کی ہدایت کے لیے بھی دعا کر دیجئے حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے حیرت ابو حرارا واپس پلٹے گھر کا دروازہ بند اندر سے پانی گرنے کی اور غسل کی آواز آ رہی تھی دروازہ کھٹکھایا والدہ نے فارغ ہو کر دروازہ کھولا کہا ابو حرارا جسم تو پاک کر چکی ہوں اب دل کی پاکی کے لیے اپنے نبی کے پاس لے چلو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی قبولیت بھی موب حضرت عمر بھی تو قبولیت دعا کا نتیجہ تھے مخالفت جب حد سے بڑھ گئی اللہ کے نبی نے رات کے اندھیرے میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اللہ مکہ کی اس وادی میں تنہا ہوں کوئی با اثر شخصیت نہیں سوائے ایک دو کے اللہ یہ ابو جہل امر بن حشام یہ بڑا باثر ہے یا اسے ہدایت دے دے یا پھر عمر بن خطاب کو ہدایت دے دے اللہ نے ہدایت عمر بن خطاب کی قسمت میں لکھی تھی صبح ہوئی تو نکلے تھے تلوار لے کر حضور کا سر اڑانے کے لیے اور اللہ نے قبول کر لیا اپنے سامنے سر جھکانے کے لیے تو حضور کی دعائیں بھی موج سا موجزات بہت سارے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا موجزہ قرآن اور اس میں شک نہیں اللہ نے دوسرے انبیاء کو بھی موجودات عطا کیے نو علی السلام کے لیے کشتی داؤد علی السلام کے ہاتھوں میں اللہ نے لوہا نرم کر دیا ہے سلیمان علی السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا موسیٰ علیہ السلام کو ید بیسا عطا فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دستے شفا عطا فرمایا لیکن یہ جتنی بھی معجزے یہ حصی موجزے یہ مادی موجزے یہ وقتی موجے اور اگر ہمیں قرآن خبر نہ دیتا تو شاید ہمیں ان معجزات کا پتہ بھی نہ چلتا میں مانتا ہوں موس علیہ السلام کے یدب عضا کو لیکن میں نے دیکھا نہیں عیسیٰ اس علیہ السلام کے دستے شفا کو مگر میں نے دیکھا نہیں نو علیہ اسلام کی کشتی کو مانتا ہوں میرا قرآن کہتے ہیں اللہ کی کتاب کہتی ہے تو میں مانتا ہوں لیکن میں نے اس کشتی کو نہیں دیکھا مگر قرآن جو ہمارے آقا کا موجزہ اس کو دوستوں نے تو دیکھا ہی دشمنوں بھی دیکھا ہے اور دیکھتے رہیں گے اور اس موجے کی چمک دھمک نے حاسدوں کی نیندیں حرام کر دی اور ان کو بغض اور حسب کی آخری انتہا تک پہنچا دیا کہ اس کی توہین اور تنقید میں وہ کچھ کر گزرے جو مہذب دنیا کا کوئی انسان نہیں کرتا مسلمانوں کے ادب کا تو یہ حال کہ وہ اس اخبار کی توہین بھی نجائز سمجھتے ہیں جس اخبار میں اللہ کا یا اللہ کے کسی بھی نبی کا حضرت موسا کا حضرت عیسیٰ کا نام آیا ہو کیا دل گردہ ان کا ان سیاہ دلوں کا جو اس کتاب کو گندگی میں بہائیں جس کتاب میں صرف محمد ہی کا نام نہیں محمد سے زیادہ موسیٰ کا نام ہے محمد سے زیادہ عیسیٰ علیہ اسلام کا نام ہے علیہ السلام قرآن میں حضور کا نام اتنی دفعہ نہیں آیا جتنی دفعہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے اس کتاب کی توہین یہ توراف کی توہین ہے یہ انجیل کی توہین ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین ہے لیکن اس توہین کو سمجھنے کے لیے اقل سلیم کی ضرورت ہے تو دوسرے امبیا کے معجزات مادی میرے نبی کا معجزہ علمی دوسرے انبیاء کے معجزات وقتی محدود عارضی وقت کے لیے میرے نبی کا معجزہ دائمی